ڈاکٹر بدل یہ ہمارے پرانے سے بات یاد رہی ہوئی ہے کہ باپ کو بغیر اجازت کے بھی اپنی بیٹی کا نکاح پڑھنے کا اختیار ہے اور آ جب اس کا اطلاق کر دے اس نے اگر مان لیا تو نافذ ہو ایسا ہی مثلا آج اس پر صاحب نہیں آئے شہر والے معلومات کا مسئلہ نہیں تھا کہ نہ بالکل بالک کا نہیں کر سکتا نہیں مان لے جاتا ہمارے بتا میں یہ بات ایسے ہی ہے نا شاید بار بار سیار. وہ تازہ تازہ کرتے رہتے ہیں کہ مطالعہ پرانا ہونے سے اگر پرانی ہو جاتی ہیں نا تازہ ہونے سے پھر یاد ہو جاتی ہے ماشاءاللہ درجہ تک پڑا, پڑا تھا کون سے درجہ تک پڑا تھا آپ نے تو ہدایہ پڑھ لیتے ہیں ایسے کوئی آدمی اگر کدوری کو بھی سمجھ کر پڑھ لیا ہو تو تقریبا اس کے لیے کافی چلتی ہیں کہ ہدایات کی شرح فخر میں سب سے زیادہ تو کمال پر ملک ہے نہیں صاحب صاحب جب جی اوپر محمد النسدی الرسنی کریم امام محمد الحمد الرحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تصور پر کوئی کتاب نہیں لکھی انہوں نے کہا میں لکھی لکھی ہے فون سے کتاب البوج ہے خرید و فروخت کیا کتاب البوج الف نہیں ہے کوئی بات کے ذکر کار کے ساتھ طلب تو نہیں ہے ساری زندگی کو درست کرنا زندگی کے ظاہری امال زندگی کے باقی امالی خرید فروخت نکاح طلاق ملنا ملانا سلام کرنا جواب دینا میتھس پہ بیٹھنا کوئی اپاچوں کے پانچوں شعبہ کو کرنا ہے عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت عقائد تو کہ اللہ کو کیسے ماننا ہے آخر کو کیسے ماننا ہے ضوس لہن کو کیسے ماننا ہے یہ عقائد کا شعبہ ہے اور عبادات میں جو ہے تو نماز رض حاجات یہ عبادات کا شعبہ ہے نماز حج زکات اور کون کون سی باتیں ہیں جیسے ذکر احتکاف ہے ذکر احتکاف تلاوت مراقبہ خدمت خرچ جو ہے وہ برہ راست میں اور کیا بات کہہ رہے تھے باداتی عبادات, عبادات ہے نا یاد ہے براہ راست عبادت ہے دس دن تو سنائے نماز روزہ حاج زکات ذکر تلاوت مراقبہ احتکاب خدمت خالق دعا اور جہاز آج ہمارے کبلی والے جس میں کوئی بھی نہیں کہ حاج امراض آج تو حاج اکبر کہتے ہیں اور امراغ بجے کہتے ہیں سب, سب سے بڑی بات تو زاولہ کچھ جی کیا تو جہاد کیسا ہے نی? وہ زیاد کبیر ہے داو صلی اللہ کا کام کرنا یہ جاوتھی جہاد کبیر ہے بڑا جہاد اور اس کے بعد جہاد اکبر ہے بیت ہو کرم اصلاح راور جہاد اکبر ہے اس سے بڑا جہاد نہیں جہاز تو یہ جہاد اکبر ہے اپنے نفس کی تربیت کرنا اور اس کا شبر افل لال ریا کو خارج کرنا اس کے اندر آج بھی ہمدردی خیر خیلاط کا پیدا کرنا اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے سب سے بڑا جہاد یہ ہے اور دوسروں کو دعوت دینا اس کو زیاد کبیر کہا گیا ہے اس کے بار بعد کہنا کا ہے دین کو دعوت دے کر پھیلانا اس کو جو ہے تو تس و تذریف کے ذریعے پھیلانا اور تصلیف و تعریف کے ذریعے پھیلانا یہ زیادہ کبیر ہے اور لڑنا جو ہے وہ زیادہ سر ہے ہاں یہ بات ہے کہ جس وقت لڑنے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ سب کو ووکیت کر لیتا ہے اس وقت وہ نافذ ہو کر پھر باقی جہاز جو ہیں تو وہ اس کے ساتھ تابے ہو جاتے ہیں باقی سارے احتمام کے ہو جاتے ہیں جتنی دیر قطار ہو رہا ہے اتنی دیر پھر وہی وہ سب سے ووکیت کر گیا وقت کی ضرورت ہوتی ہے خندق کی چار نمازیں قضاء ہوئی ہیں ادوے خندق میں بعدیں پڑھی گئی ہیں کیونکہ کٹال کیسے بتائی ہوئی تھی کہ نماز پڑھنے کے لات نہیں ہوتی اور ستر ماہ مبارک کا روزہ جنگ بدر میں توڑا گیا ہے کیونکہ کتاب کے لیے ضرورت تھی کھایا پیا آدمی اور تر و تازہ ہو بعد سب اکرامت تھے بھائی متعلق کہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور لڑ بھی سکتے ہیں ہم پر پیشن نہیں ہوتا اس وقت جاتا کتاب ختم ہوا بدر کی جنگ ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے امر روزہ توڑنے کا تھا امر روزہ توڑنے کا تھا اور چاہت روزہ رکھنے کی تھی ان کی چاہت تھی اور عمر جو تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ توڑنے کا تھا تو لہٰذا فضیلت اس کی ہو گئی تھی کیونکہ مطلق عمل جو ہے عبادت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں عمل جو ہے عبادت بنتے ہیں اب حج کے اضاف جو ہے مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہیں پڑھتے ہیں قدا کرتے ہیں مطلف میں جا کر پڑھتے ہیں بعدوں کا چلتے چلتے ہمیں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ سب اگل ازان کے قریب ہے تو مغرب کی نماز پڑھی ہے پریشاہ کی نماز پڑھی دونوں کو اکٹھا کرنا ہوتے ہیں یہاں قزا کرنا ہمارے دعوت کو پورا کرنا ہے عبادت ہے اللہ اور اگر آدمی عرفات کے امام کے پیچھے مسجد نمرہ میں نماز پڑھ رہا تو اس کے لیے زور افر کو اکٹھا پڑھنا تھا افر کو پہلے پڑھنا وہ کرتے ہیں پھر وہ خوف عرفہ کرتے ہیں وہ سارے شعبوں کو درست کرنا عبادتوں عبادتوں کی عبادت بات ہو گئی پھر جو ہے سو ماملات غریب فروخت نکاح طلاق اور مزارت ہو گئی اور دوسرے وہ کیا کہتے ہیں مزاربات مشارکت یہ معاملہ ہے نا کہ مزاربات کیسے ہوتی پیسہ ایک کا مزدوری دوسرے کی آدھا پیسہ ایک کا آدھا پیسہ دوسرے کا یہ صاحب جو کہتے ہیں کہ مظاہربات مشارے کا تو کٹھن نہیں ہو سکتی ایک آدمی مظاہر اور مشارک مشار... دونوں نہیں ہو سکتا یہ ایک مسئلہ ہے کوئی کہ آدمی جو ہے تو وہ مزارپت اور مشارے کا تو کٹن نہیں کر سکتا ایک آدمی پیسے دیتا ہے دوسرا کام کرتا ہے یہ ہوگی مزارفت دونوں آدمیوں کے پیسے ہیں ایک اکثر کو لیکن یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی نہیں بیٹھتا ہے کام پر دوسرا کام پر بیٹھتا ہے ایک شریقار کام پر بیٹھتا ہے اور ایک نہیں بیٹھتا ہے اور اس کے بیٹھنے کا اعلیٰ معاوضہ مقرر کر لیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے جائز قسم ہو جاتی ہے میں جیسے اللہ مقرر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیٹھنا ہے اس کا معاوضہ یہ ہوگا ہاں بیٹھنے کا اللہ معاوضہ لے گا کہ آپ جو سو روپے میرا سو روپیہ آپ کا ہے اس پر تو منافع آ جاتا ہے اور آپ جو بیٹھ کر کا کام کرتے ہیں اس کا آپ کا جو ہے تو مقرر شدہ یا اتنا احساس کہ دس ماہ کا ملے گا آپ کو کر لیا اس کے مزدوری کی وجہ سے یہ درست ہو گیا ہمارا ایک معاملہ تھا تو دنوں میں پڑھتے پڑھ یہ سامنے بات آ کہ مزار پر مشارکت کٹھن ہی ہو سکتی ہے تو یاد رہا یہ تو خیریت تو بڑی عملی چیز ہے اور اکثر سلیم نے کسی کو ضرورت نہیں چاہیے تو خیال رکھے اس کے ساتھ معاملہ طے کرنے میں پہلے اس پر بات کریں تاکہ یہ بات واضح ہو جائیں کیوںکہ وہ آدمی کو میں نے ایک باغ خرید کر دیا تھا اس پہ کام کیا کام کرنے کے بعد خسارہ کر کے آگیا خسارہ کر کے آگیا گیا اسے جی خسارا مجھ پر ہوا اور خسارہ اس طرح ہوا تو اس کو نفا نہیں ہے. باقی مزدوری مزدوری بھی باقی مزدوروں کی جو ہوتی رہی مزدوری ان کو ملی کام کرنے تو بعد میں نے بتایا کہ اس پر میں نے اتنا خرچہ میں نے بھی کیا ہے اس کی پے وغیرہ لینا وہ تھا وہ میں نے خریدی ہے اس پر اتنے ہزار روپئے لگے ہیں پھر مشارکت ہو گئی جی؟ بیچ میں قرضہ کیا میرا خیال تھا کہ اس کو اس کی ہو کر ہماری کتنی مشارکت تھی اس کی کتنی مشارکت تھی اور اس میں اس کی مزدوری کے اس نے اس میں لیتا رہا ہے تو کر کے اس پھر اس کا خسارا پھر ڈرنا چاہیے اتنا اس پر ڈرنا چاہیے اتنا پیپر ڈرنا چاہیے اس پر پھر غور کریں گے ہم معاملات کے مسئلے کو ہم اندیت نگری میں چلا رہے ہوتے ہیں کہ بس ماں تر دے اگر آپ نے بخش بھی دیا جب تک معاملہ صاف نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے حکم بخشا نہیں گیا ہے حکم لائیے بخشا نہیں گیا ہے تو لہذا آپ اس کو بخش سکتے نہیں تو معاملات کا درست کرنا بھی سب ہے کہ اللہ کے رواج ہے جب تک آدمی کے معاملات دوست نہ اس کی تو زندگی دوست کیسے آ سکو اخلاق دوست نہ ہو اخلاق صرف میٹھی باتیں کرنے کو نہیں کہتے ہیں اخلاق کسے کہتے ہیں جی میں نے کہا میٹھی باتیں کرنے کو نہیں کہتے کس کو کہتے ہیں اخلاق کیا بس بول صحیح دیا راستی بھی اخلاق ہے نا جی ہے یعنی اخلاق اخلاق جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں اخلاق فاضلہ اخلاق رضیلاوم میں دس لکھے ہوئے اخلاق فاضلہ دس لکھیں گے اخلاق رضیلا اخلاق رضیلا دس کون کون سے ہیں کیبل اثر لالچ کی ناریال پانچ تو مجھے یاد ہوتے ہوتا ہے اس کو بول لیتا ہوں کیبل اثر لالچ کی ناریا یہ ہو گیا تماحی بد گمانی اور دوست جی یہ ہے سوتم الگ الگ ہے اصل میں چگلی جو ہے نا چگلی اور یہ ہے یہ ہے عمل ہے یہ جو ہے تو عمل ہے ہاں جی اور یہ جو ہے تو کس اخلاق کے رضیلا کے تحت آتا ہے ہاں جی اصل کیا ریا کا مجموعہ سے چولی وجود میں آتی ہے اخلاقوں کو کہتے ہیں کہ تھان کے اندر بنیادی اس کی خصوصیت ہے اس سے عمل پر وجود میں آتے ہیں اب کیبل ہے کیبل سے آدمی ملنے میں جو ہے تو اکڑ کر مل رہا ہے دوسروں کو تنگ کر رہا ہے غصہ کر رہا ہے دوسروں پر پریشان کر رہا ہے دوسروں کو نہیں وہ عمل ہے نا وہ عمل ہے جو کسی اخلاق کے ماتحت ہو کر وجود میں آ رہا ہے اخلاق کو کہتے ہیں جو انسان کی خصوصیت ہو اس کے بچوں میں ہو عمل پھر اس سے وجود میں آتا ہے وہ خراب اخلاق سے خراب عمل وجود میں آتا ہے آدمی کے اندر کیبر ہے یہ بیٹھنے اٹھنے میں سخت ہوگا ملنے میں سخت ہوگا ایڈمنسٹریشن میں سخت ہوگا لوگوں کو تنگ کرے گا پریشان کرے گا اسے کرے گا بہتر کرے گا تو ساری کی ساری باتیں ہیں یہ ہمارے سے وجود میں آ رہے ہیں یہ امال اس کے رضیلا اکبر کے قید کی آ رہے ہیں اس میں تو یہ جو وہ بساہر ہے کہ ملمت ہے نا اس میں اور احیاء علوم میں انہوں نے تو بات کیا ہوا ہے انہوں نے اخلاق کو اوپر ایک بات بیان کی ہوئی ہے ملکات ملکات کہتے ہیں ان،, ان قوتوں کو جو انسان کے باطن میں ہیں اس کے تحت اخلاق اور عمارت کو بھی بناتے ہیں ملاقات انگریزی کو کہتے ہیں کیپیبلٹیز کیپبلٹیز کہتے ہیں اس کو سادہ الفاظ میں بیان کرو ملکات یہ استعداد استعداد اور ملکات ہیں تو وہ اہیا علوم میں بھی تین کا کر کے بیان کیا گیا جی اخلیہ شہویہ رضبیہ اخلی شہبیہ رضبیہ اور اسی جی سے جو ہے تو مساعر کی ملمت میں ڈاکٹر صاحب صاحب رحمۃ اللہ اہلیہ علوم سے لے کر لکھا ہوا ہے کہ ملاقاتی نے اخلیہ رضبیہ شہویہ بلکہ اخلیہ کے تحت تو آدمی باتوں کو سمجھتا ہے جی اور ملکہ غذبیہ جو ہے اس میں آدمی کو غصہ آتا ہے جوش آتا ہے اور یہ اللہ پاک نے اس کو غذبیہ قوت ملکہ غذبیہ قوت غذبیہ عطا کی ہوئی ہے کہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا باطل کو مٹائے گا حق ہاں کو تحفظ کرے گا نہیں, اور جہاں اس کی ضرورت پڑے گی تو اس کو ملکہ غضبیہ کو استعمال کرے گا جائز طریقے سے انہوں نے بات سیکھی ہوئی ہے کہ ملکہ غذبیہ جو ہے اس کے تین درجے ہیں ایک درجہ افراد کا ایک ہے تفرید کا ایک ہے احتجاج کا افراد کہتے ہیں افراد تفرید دونوں اس کو آپ لوگ کہتے ہیں ایکسٹریم مل جائیں گے افراد حد سے زیادہ ہو جانا تفرید حد سے کم ہو جانا افراد بھی ٹھیک نہیں ہے تفرید پر ٹھیک نہیں ہے جیسے آدمی دیدی سے کہے کہ آپ کو مجھے بہت پسند آ گئی آج تو مجھے آپ ایسے پسند آئیں گے جیسے مجھے اپنی والدہ جتنا پسند آیا مسئلہ ہو گیا جی بہار ہو گیا اس کیا کرنا ہوتا ہے پھر جرمانہ ہوتا ہے آدمی کتنا جرمانہ ہوتا ہے بہار میں مگر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے ماروا رہے تو غلام آزاد کرے وہ نہیں ہے تو پھر کتنا روزہ رکھے دو مہینے چار رہی مگر دو مہینے روزے رکھے پھر اس کا اس افراد کا حل ہوگا آج سے بڑھ گیا نا تو افراد تو ابھی نہیں چاہیے تفریح بھی نہیں چاہیے ہاتھ سے بڑھنا بھی نہیں ہے ہاتھ سے گھٹنا بھی نہیں ہے کہتے قوت کا ذبی ہے جب ہاتھ سے بڑھ جائے تو آدمی اس کو تحور کہتے ہیں تحور تحوری تحور تو عربی کا لفظ نہیں عربی عربی کہا? تاور ہے جی عربی کا ماشاء اللہ جی یہ باب ہے کفاور سے ہاں جی کہاور ہے کہاور اس کی کردار سے بندی بات کیا خوبصورت تحاور جو ہے وہ حد سے بڑھ گیا تحور کے نتیجے میں آدمی ڈاکے چوریاں ظلم جاتی قتل و غارت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کا جذبۂ رضیہ وہ تحاور بن گیا اور حد سے کم ہو جائے تو کو جبن کہتے ہیں بزدلی دلی گدن وہ ہمارے گدن غصہ نہ آنا نفسیات آدمی کی درست نفسیات نہیں جس کو غصہ نہیں آتا وہ کی نفسیات درست نہیں ہے <تصفح> غصہ نہ آئے یہ نفسیاتی لحاظ سے درست نہیں ہے <تصفح> غسہ آنا چاہیے لیکن وہ تھاور نہیں بننا چاہیے ہاتھ سے نکل کر تاور نہ بنے اور ہاتھ سے کام ہو کر جبن نہ بنے بزدنی نہ بنے <تصفح> اور ہر رائے کو سجاج کیا جو انسان کا ملک ہے یہ ذریعہ ہے اس کی تربیت ہو کر یہ شجاعت بنتا ہے شجاعت میں غصہ آتا ہے اس کو محسوس کرتے ہیں آدمی اس کو اگلی کی روزی میں اس کو کنٹرول کرتا ہے پھر اندازہ لگاتا ہے کس جگہ استعمال کرنا ہے کتنا استعمال کرنا ہے کس کرنا ہے اس طرح استعمال کرنا ہے اس طریقے اس اس سے اس استعمال کرتا ہے ایک دم ان سے کی قسم ہوئے ایک بڑا مائل سائیکلٹسٹ تھا تو خود بچارا مسائل میں گرا ہوا تھا سارا دن لوگوں کا علاج کرتا تھا اپنے مسائل میں جب گھرا ہوا تھا تو اس کے لیے کونسلنگ کے لیے میرے پاس آتا یعنی اپنے ٹینشن کو اور اپنے کو کیا کرنے پریشانی کو دور کرنے کے لیے مسئلہ کو میرے پاس آتا تھا ایک دفعہ خسال مسئلہ ہو گیا کہ اس نے بیوی بی کو تین ہفتے تلاش آپ بےچارا بڑا پریشان اور نہ کسی کو کہہ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے تو اس کا ایک بڑا قریبی دوست تھا اس نے کہا آپ بہت پریشان بہت پریشان کہیں نہیں سکتا کیا بات ہوگی اس نے کہا کہ میں تو تین طلاقے دے دیں اور اس کے پاس ہی نہیں جاتا ہوں تو میں نے سے کہا دیکھیں اس کو بتا آپ جا کر کہیں کہ شریعت رحمت ہے شریعت رحمت نہیں ہے شریعت رحمت ہے اور اس کو بلا خوف مفتی کے سامنے پیش ہو جانا چاہیے اور پیش ہو کر اپنی بات کو واضح بتا دینا چاہیے آپ پھر جو مفتی صاحب اس کے بارے میں فیصلہ کرے اسی میں اس کی خیر ہوگی اور یہ بالکل نہ گزرائے شریعت کبھی اس کو پریشانیاں ملا نہیں پہ تو ساتھیوں کی ہمت ہوئی وہ صبح مفتی عبد الدیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے علوم صاحب کہ مفتی صاحب بہت پائے گئے آپ کو تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا بدلا تھا بہت پائے آدمی تھے ان کے پاس بھیجا کہ میں نے غصے میں تلاک کی ہے اور غصے میں جو ہے تو گویا میں پاگل ہوا ہوا تھا مورتی بڑے غریب لوگ ہوتے نا تو, تو آج نگر اگر سر اگل ہوئے وہ نہیں شیو م تو انہوں نے کہا کہ کس پھیلا کہ وقت کون سا تھا کہ وقت ہو رہی دس بجے کون کون آدمی موجود تھے تو جو فلاک ان میں کرنے تھے ڈاکٹر ہر سب نے, نے دی اور طلاق دی. اسے پا کر لوگ اس سے نے کہا کہ کس کس طریقے کار پر طلاق ہوئی ہے اسے اور نے کہا کہ کوئی باتیں گی مجھے تو ایسا اور سایا کہ میں دیا پستول اور میں پر فائر کرنے کے لیے دوڑا اور اس میں فائرس کو بچ کی لیکن اس کو میں نے تین طرح کر اس کو مختص میں پھر رضب جنون کو دے دیا انہوں نے سب دے دیا اس پر نکال کے اس کا فائر کرنے کے دوڑا ہوا تھا تو اس کا غذب جو ہے وہ جنون میں تھا آئی. تو اس کا مقصد کے بارے با بڑا خوش ہوا بار یہ تین طلاقے رہنے کو بے تو شریف نے کہا ہوا ہے نا بے در کھا ہوا ہے نافذ تو ہو بھی جاتی ہے لیکن ہے بے ہے اور ہے انتہائی عمقت اور بے کی علامت ہے انتہائی ہمقہ بے وقوفی اور کسی باپ کا بیٹا ایسا ہونا شادی کرنے نکلنا چاہیے لگڑی اتنا ہمقہ گرو معاملات کی درست نہیں سچ بات ہے کہ کئی لوگ معاملات کو درست نہ کرنے کی وجہ سے بہت حج بہت عمرے بہت ذکر بہت حاجز بہت لاہتے کرتے ہیں کہ اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوتا کیونکہ معاملات درست نہیں ہوتے معاملات کو گڑبڑ کیے ہوتا ہے تو معاملہ جب تک درست نہ ہو بات کام نہیں کرتی اس کا سواپ ہو جاتا ہے انجلز انجلز میں ابھی بھی طرح ہوتا ہے فرسٹ ایئر کا پرچا رہتا ہے اور ابھی فائنل کو پہنچ جاتے ہیں فائنل کو پاس کر لیتے ہیں ڈگریز کو نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں آپ کا فرسٹ ایئر کا فلانا پریچا رہ رہا ہے. تو اس تو آپ کو آپ کلیئر کریں گے پھر ڈگری ملے گی تو سال ملک ہو جاتا ہے عذاب بھی ہوتا ہے سواد بھی جاتا ہے لیکن جب اس کی ایک ایسی چیز درست نہ ہو کہ جو فروغ بازو کے درجے میں اور اہم بات ہے تو اس کا اللہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونا اور اس کا جو ہے عذاب سے نجات ہونا اور مخرص نہیں یہ نہیں ہوتی یہ ملک اٹک اٹھ کی رہتی ہے یہ بات کیونکہ اس کی ضروری بات درست نہیں ہے بعضوں کا جماعت میں گئے تاکال گئے تھے ایک آدمی آیا اس نے سوچ کی جماعت اس نے اپنے سنا کہ فلانے زمانے سے میں لگا ہوا ہوں اور آہ... آدمی کے چہرے میں کچھ رو نہ جو بھی جماعت میں جو بھی آئے بیٹھے سنیں بات جو بھی بیٹھے احترام احترام کرنا ضروری ہوتا ہے سارے کی بات سننا ہے احترام کرنا احترام کرنا ہے پلانا جو ذمہ ہوتے چلا گیا تو وہ مقامی آدمی کہ اس کی باتوں میں گزرنا کہ لوگ... کہ لوگوں کو بولنے والے نہیں ہو رہے ہیں نا کہ ہمارا دل کسی طرح مائل نہیں ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ تبلیغ پھرا ہوا ہے کام نکل نماز کے بیا تھا لیکن معاملات میں ساری برادری کو پریشان کیا کیا چھینا ہوا پھر کیا لا سے کیا پکڑا ہوا معاملے کو دشک کرنا ہوتا دست کرنا ہوتا ہے خیر, خیر سارے دن کا ایک شوق ہے تو کو تھوڑی سی بات کر لی ہم اللہ